پھر یہ جگہ لی اور اس کو ایمرجنسی میں تیار کروایا اور ایمرجنسی سے ہمیں حضرت وقت ملا تو آپ لوگ محبت سے آئے ذوق سے آئے شوق سے آئے تو یاد رکھے دین قربانی ہی اسے پھیلتا ہے دھوپ برداشت کرنی پڑتی ہے کہیں کہیں گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے تو گرمی برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہے صحابہ نے تو خون دے دیا ہم پسینہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور چاہتے ہیں مدد صحابہ والی آ جائے بھائی پسینہ تو بہاؤ آج کل تو پسینے پہ بھی مدد آ جاتی ہے لیکن ہم تو پسینہ بھی نہیں بہاتے پسینہ بہائیں گے تو وہ مدد آئے گی ہم بیان کرتے ہیں تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ جس بیان میں پسینہ نہ آئے تو وہ بیان کرنے کا مزہ نہیں آیا جس بیان میں اتنا زور لگاتے ہیں کہ پسینہ آتا ہے پھر ہم سمجھتے ہاں اب بیان ہوا صحیح تو اسی طرح بھی سننے والوں کا بھی پسینہ نکلنا چاہیے یہ نہیں کہ سن بیان کرنے والا زبا ہو رہا ہے زور لگا رہا ہے توجہ دے رہا اور سننے والے مزے میں ٹھنڈی آواز چل رہی ہے لگ رہی ہے مزہ آ رہا ہے نہیں نہیں سننے والوں کا بھی تھوڑا پسینہ نکلنا چاہیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جی بیان کہیں سنا تھا پسینے چھوٹ گئے تھے ہمارے اردو میں محاورے ہے نا کہ یار میں نے تو اتنی کوشش کی محنت کی پسینے چھوٹ گئے تو اسی لیے میں نے آگے بٹھایا کہ ذرا آپ لوگوں کے پسینے چھوٹیں لیکن ہوا تیز چل رہی ہے کہاں پسینے چھوٹیں تو تو مزہ ہے کہ ہوا اتنی اچھی اور تیز چل رہی ہے تو اسی لیے کوشش بندے کی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنا مال جان وقت ہر چیز لگائیں ہر چیز قربان کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایمان یقین بنتا ہے اسی لیے کسی کہنے والے نے ہمارے حضرت نہیں فرمایا کہ جو صحابہ کرام کو بدر میں تلواروں کے سائے میں ایمان کا مزہ آیا کیا ہمیں ٹھنڈے پنکھوں اور اے سی کے اندر بیٹھ کے وہ مزہ آ سک اس کے لیے تو وہ قربانی کرنی پڑے گی تو وہ مزہ آئے تو اس لیے ذہن ذہن تھوڑا سا بنا لیں اسی لیے ہم نے تھوڑا سا بیان کو پیچھے کر کے رکھا ہے ورنہ تو رکھنا بارہ ایک بجے تھا لیکن ہم نے کہا ذرا دھوپ کم ہو جائے اور ہوا وغیرہ چلنے لگ جائے یہاں ہوا ماشاءاللہ بہت چلتی ہے تو بہرحال پھر بھی اگر کسی کو کوئی قربانی کرنی پڑے تو اس پہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے سے قربانی لے لی اور اللہ قربانی بھی کسی کسی سے لیتا ہے ہر کسی سے نہیں لیتا ان نسلاتی ونوس کی ومات تو اس لیے یہ ہماری بڑی سعادت ہے کہ ہم پہلے آ ہیں پہلے بیٹھ گئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ جو پہلے لوگ ان کا پہلے مسافہ ہو کوشش ہوگی کہ لائن کے ساتھ طریقے سے ہڑبونگ نہیں مچانی انشاءاللہ اللہ کنٹرول مجمعہ کنٹرول کرنے والے لوگ ہوں گے تو پہلے والے لوگ ایسے سب بنا کے پہلے آتے جائیں ایسے گزرتے جائیں کیونکہ ایسے لصف میں بندہ کرے تو مسافہ جلدی ہو جاتے ہے ایک دفعہ محد میں لوگوں نے زور دکھایا جوش دکھایا کہ نہیں ہم اکٹھے ہی مسافہ کریں گے تو حضرت چپ کر کے اندر چلے گئے کسی سے بھی نہیں مسافر چند لوگوں نے کیا باقی اٹھ کے باہر چلے گئے کہ تم پہلے ادب سیکھو طریقہ سیکھو مسافہ کرنے کا پھر مسافہ ہوگا تو اسی لیے بھائی ہماری بدنامی ہوگی اگر ہم لوگ گڑبڑ کریں گے تو ہم پہلا اجتماع کروا رہے ہیں تو اشار کا مظاہرہ کر دیں اگلے دوسرے کا پہلے ہو جائے میرا بعد میں ہو جائے ہو ان سب کا جائے گا اس لیے اس وقت ایسے سلیقے اور طریقے سے آپ لوگوں نے پیش آنا ہے اور پھر مجمع میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہوتے یہ بھی شیطان کا چکر ہے کہ مجمع میں آ گئے آگے بیٹھ گئے پھر ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے پیچھے دیکھ رہے ہیں میں جب جاتا ہوں کئی جگہ لوگ ایسا کرتے ہیں, ادھر اُس رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں پیچھے دروازے سے کوئی آتا ہے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تو پھر میں تنگ آ کے کہتا ہوں بھائی دروازے سے انسان ہی آئے گا کوئی جن نہیں آ سکتا ایسے ڈرے نا جو آئے گا انسان ہی آئے گا جن نہیں آ سکتا ان اندر جن کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی تو اس لیے پیچھے سے جو آدمی آئیں گے انشاءاللہ شاء انسان ہی آئیں گے کوئی جن نہیں آ سکتا ادھر ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا سننے کا بھی ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا کہ بندہ غور سے توجہ سے بات کو سنے سامنے دیکھے بلکہ سید ابار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے پہلے شیخ تھے وہ فرماتے تھے کہ بولنے والے کی آنکھوں میں یا پیشانی سے دیکھنا چاہیے پیشانی پہ دیکھنا چاہیے یا آنکھوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیا اشارہ کر رہے کیا بات کر رہے کیونکہ اشاروں سے بھی بعض اوقات بات سمجھائی جاتی اللہ الشارہ تو اب الگ ہو اشارہ جو ہے تشریح سے بھی زیادہ جاندار ہوتے بیٹھا تھا تو میں نے کہا حضرت یہ مواد اکٹھا کرنا مٹیریل اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسی کتاب کا فرمایا نہیں یہ میٹیریل مواد اکٹھا کرنا مشکل نہیں ہے پندرہ بیس کتابیں سامنے رکھی جائیں مواد تو اکٹھا ہو جاتا ہے ایک اور چیز مشکل ہے میں وہ کیا چیز مشکل ہے فرمایا رجوع اللہ کرنا مشکل ہے کامل مکمل اور رجوع اللہ کر کے کوئی کتاب ترتیب دینا کوئی بیان لکھنا مشکل ہے فرمایا میں مٹیریل جمع کر لیتا ہوں مواد جمع کر لیتا ہوں پھر سوچتا رہتا ہوں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں بار بار رجوع اللہ کرتا ہوں جب کامل رجوع اللہ ہوتا ہے پھر میں ان خطبات کی ترتیب دیتا ہوں اور ان کے اندر توجہ کا نور ڈالتا ہوں جس کی وجہ سے پھر اللہ ان کو قبولیت اللہ فرما دیتے تو یہ ایسی کوئی رٹی, رٹی رٹائی تقریریں نہیں ہوتی اس میں خون جگر شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کی تحصیل ہوتی ہے تو ہمیں ان کو ذوق شوق سے پڑھنا چاہیے اور اصلاح و تربیت کی نظر سے پڑھنا چاہیے بعض اوقات ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں وقت پاس کرنے کے لیے اصلاح و تربیت کی نظر سے پڑھا جائے تو بندے کی اصلاح بھی ہوتی جاتی ہے اور اس کو بہت سی نئی چیزوں کا پتہ بھی چلتا ہے جس سے اس کی تربیت بھی ہوتی ہے تو اسی لیے حضرت کی مختلف کتابیں ہیں جیسے سب سے زیادہ جو حضرت کی کتاب لوگ پسند کرتے ہیں پڑھتے ہیں وہ سفر نامے روس حضرت جب انیس سو بانوے میں روس گئے تھے تو واپسی پہ کئی سال بعد پھر حضرت نے یہ سفر نامہ ترتیب دیا اور جو ہے وہاں کے حالات واقعات نسبت کا فحض کیسے پھیلایا لوگوں میں کیسے زبردست قسم کی تبدیلیاں آئی تو اس میں اتنی توجہ ہے کہ بندہ اگر اس کو دو تین دن مسلسل پڑھے غور و فکر سے پڑھے تو انسان کے اوپر گریا تاری رونا آتا ہے اس کو بار بار اور خصوصاً جہاں کہیں حضرت نے اپنی آج سے انکساری کا اظہار کیا ہے کہ میں کیا چیل ہوں میری کیا اوقات ہے یا اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہو رہا ہے تو بندہ رونے لگ جاتا اس کو پڑھ کے اسی طرح مکتوبات فقیر حضرت کی ایک کتاب ہے کہ اس حجر نے اس کو ترتیب دیا تھا شروع میں نے اپنے لیے مکتوبات اکٹھے کیے مختلف لوگوں سے پھر وہ کتابی شکل بن گئی تو پھر بہت عرصہ وہ چلتے رہے پھر میں نے سوچا کہ حضر امام ریجد الرحسانی کے مکتوبات ایسے بھی بات ہیں جن کی طرف لکھا گیا ہے تو پتہ ہی نہیں کس کی طرف لکھا گیا ہے تو پھر میں نے دوبارہ اس کو ترتیب دیا کچھ نئے خطوط اس میں شامل کیے اور جن کی طرف خط لکھا گیا ان کے حالات بھی مختصر لکھ دیے تاکہ لوگوں کو تعارف ہو جائے کہ کس بندے کی طرف خط لکھا گیا اور کن حالات میں لکھا گیا اسی طرح حضرت کی ایک خصوصی کتاب ہے مجالے سے فقیر کہ جیسے ٹیپ ہو رہی ہیں نا باتیں یہ تو سب سن رہے لیکن ایک اس دو چار بندے بیٹھے ہیں دس بندے بیٹھے ہیں یا کسی نے کوئی سوال پوچھا تو میں نے مجالے سے فقیر اسی طرح لکھ لی کبھی کبھی حضرت مزاح میں مجھے کہتے تھے کہ آپ میری سی آئی ڈی کرتے ہیں جو بات میں بولتا ہوں فورا لکھ لیتے ہیں بہرحال میں لکھتا رہا لکھتا رہا اپنے فائدے کے لیے لکھتا رہا کہ میرا حافظہ کب زور ہے تو چلیں مجھے فیدہ دیتی لیکن جب وہ جمع کی گئی تو مجالس سے فقیر بن گئی ایک جلد دوسری جلد تیسری جلد جل حتیٰ کہ آٹھ جلدوں میں وہ چھپ گئی اور نویں جلد جل جو ہے اس کو میں ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں خصوصی مجالس ہے یہ تربیتی مجالس اور خصوصی مجالس ہیں جس میں وہ پوائنٹ لکھے گئے جو جو عام خطبات میں نہیں ہیں تربیت کی چیزیں ہیں مثلا کبھی گاڑی میں کسی سے کوئی چیز بات کیت کر رہے ہیں وہ لکھ دی کسی کو ڈانٹ پڑی کہ آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا ایسے نہیں ایسے کرنا وہ لکھ دیا تو یہ تربیت کی چیزیں ہیں لیکن ہمیں ذوق نہیں ہے پڑھنے کا ایک دفعہ حضرت سے کسی نے کہا حضرت اپنا سفر نامہ افریقہ بھی لکھ لیں سفر افریقہ حضرت نے برکت حضر جی کے لیے لے کے گھر رکھا ہوا پہلے اس کو پڑھو تو میں آگے لکھوں پہلے والا پڑھا نہیں ہے تو اور سفارش کر لیں کہ اور لکھ لیں تو یہ کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں سیکھنے سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح مجالس فقیر کو اللہ نے بڑی قبولیت دی افریقہ اور اور مختلف ملکوں میں لوگ اس کو جب مجلس سے سے ذکر ہوتی اس سے پہلے پڑھتے ہیں تو جو حضرت کی خلوت کی باتیں ہیں نا وہ اس میں لکھی گئی ہیں تو اس لیے اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اس سے فیض حاصل کرنا چاہیے اسی طریقے سے اور بھی حیاو پاک دامنی یہ خصوصاً کالجوں یونیورسٹیوں کو یہ لڑکوں کے لیے لکھی گئی ہے علماء اور طلبا کے لیے نہیں لکھی گئی کیونکہ okay. جو کچھ وہ کرتے ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں تو ان کی اصلاح و تربیت کے لیے یہ کتاب لکھی ہے علماء اور طلبا خواہش کو نہ پڑھیں ان کے لیے نہیں ہے وہ تو پہلے ہی حیا واک دامنی والے ہیں تو وہ جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جو ہے عجیب و غریب حالات ہیں ان کی اصلاح و تربیت کے لیے لکھی گئی تو وہ ان کے لیے ہے ان کو پڑھنی چاہیے اسی طریقے سے خوشگوار کے کے ہوتے ہوتے یہ کتاب پڑھی عجیب و غریب حضر نے اس میں باتیں لکھ ہیں تو اسی طریقے سے اور بھی اصلاح و تربیت کی مختلف کتابیں حضر کی موجود ہیں انشاءاللہ وقفہ ملا تو پھر میں ان کا تعارف بھی کراؤں گا اور اس خان کا بھی حالات کچھ سناؤں گا آپ لوگوں سے کہ یہ کیسے ہم نے قائم کی اور کتنے مشکل حالات میں اس کو بنایا ہے اور ایمرجنسی میں یہ ہم اجتماع کروا رہے ہیں اس لیے میں پہلے ہی واضح کر رہا ہوں کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو تو معاف کر دے کیونکہ بالکل ایمرجنسی میں حضرت چند یعنی ایک دو ہفتے پہلے ہمیں وقت ملا تو ابھی چار دیواری بھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اچانک اس کو جو ہے مکمل کیا پھر یہ مختلف چیزیں یہاں گھاس اگا ہوا تھا برا حال تھا تو کالی ٹریکٹر پھروا کے اس کو صاف کیا اور بیٹھنے کی جگہ بنوائی تو بہرحال یہ میں موقع ملا تو بعد میں بتاؤں گا ابھی حضرت کے عجل خلیفہ بنو میں حضرت مولانا گرس صاحب جن کا الحمدللہ ملکوں میں فیصل ہے ہم جب سے بیٹھے ہوئے ان کو خلیفہ ہی دیکھ رہے ہیں بلکہ ایک دو دفعہ مجھے ان کی وجہ سے ڈانٹ بھی پڑی ہمیں ان کے مقام کا ہی نہیں پتا تھا تو جو ہے حضرت کے ساتھ گاڑی پہ جانا تھا تو میں نے ان کی جگہ کسی اور بندہ کو بٹھایا حضرت نے کہا مجھے میرا اور اس کے تعلق کا آپ کو نہیں پتا اس وقت انیس سو اکانوے تھا ابھی ہم نئے نئے تھے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا الحمد للہ یہ اس وقت سے ان کا حضرت سے رابطہ ہے تعلق ہے اور جو حضرت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ ان کی نسبت کو ملکوں ملکوں میں پہنچا دے اور ان کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرمائے تھوڑی سی دیر کے لیے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس خانقاہ کے لیے خصوصی ہدایات دوستوں کو بتائیں ہمیں بھی نصیحت کریں ادھر <سؤال> مرکز